ربط کوثر صاف زمیمہ کے بعد او صاف حسنہ کی تلقین یہ ہے نا فسل رب کا بن ہار خلاصہ فضا فراع تسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کا اوسار میرے عزیز سورت کوثر مکیہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا کل کا اوسر اے رب تو میں نے بیان کر دیا ہے نا اندر اس کی ضرورت نہیں اب صرف مضامین ہیں فضائل خاتم الانبیاء لکھو فضائل خاتم الانبیاء بیا بے شک عطا کیا ہم نے آپ کو ہاؤز کوسر ایک معنی تو یہ ہاؤز کوثر لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی کرو خیر کثیر کوثر بر وزن اس کا معنی ویسے عربی میں خیر کثیر ہوتا ہے فوال کا وزن کیا تھا گیا اب خیر کثیر کے اندر کوثر آ جائے گا نہیں اورثر بھی آ جائے گا دنیا آخرت کی سب خیر کثیر آ جائیں گی یہ فضائل خاتم الانبیاء ہیں جب فضائل ہیں تو فرائض خاتم الانبیاء فرائض خاتم فرائز پر نماز پڑھا اپنے رب کے لیے یہ عبادات بدنیا گئے سارے ون ہر اور قربانی کر یہ عبادات کیا آ جی مالیا آ گئے یہ دو فرائض ہیں تو خیر مقل مانا کرتے ہے ون ہر کا سینے کے اوپر ہاتھ رکھ یہ کوئی بفر سرمانہ نہیں کرتا یہ نماز کے بعد قربانی ہے سمجھے جی ان شادیا کا ہوا ابتار تسلی خاتم علم دیا فضائل فرائض تسلی بے شک دشمن تیرا وہی مکتو نصر ہے ابتر منع آ, اس کی نسل ختم ہو جائے گی دوسرا معنی دم بریدا کیا وہ دوم بریدا جس کی دم کاٹی جائے کیا جانور کی دم کاٹی جائے اس کو بھی دم بریدا کہتے ہیں آدمی کی نسل ختم ہو جائے اس کو بھی کیا کہ کہتے ہیں دم بریدا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا حضرت قاسم وہ ہو گیا فوت مکہ پاک کے اندر ابو جاہل کی پارٹی ولید وغیرہ انہوں نے تانہ زنی شروع کر دی حضرت کے اوپر کیا تانہ زنی کر دی کہ بوتیرا محمد محمد کیا بن گیا مکتون نسل بن گیا بہترہ محمد تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل ہو گئی کہ حضرت بہترہ تیرا نیچے ابتر ہے حضور کی روحانی اولاد چلی نہیں جا رہی کیا تک حضور کی روحانی اولاد ہے وہ ابتر ہیں